السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ صبح ساری مخلوق کا اکیلا مالک ہے اسی کی تعریف ہے اس کی حمد و ہے اسی کے آگے جھکتے ہیں وہی اللہ اس نے ہمیں خلق کر کے اپنی طرف سے احکامات نازل کیے اور وہ آج بین ادینہ ہمارے ہاتھوں میں کتاب اللہ قرآن کی شکل میں موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کتاب میں اصحاب اخلوط کا ذکر کیا ہے اخن کو والے لوگ تو یہ ایک واقعہ ہے ایک بہت سرکش بات تھا جو الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اسی کے زمانے میں ایک نیک اور صالح شخص دعوت الا اللہ کا کام کرتا تھا لوگوں کو کہتا تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اتوید کی طرف بلاتا تھا اور وہ بادشاہ خود الوہیت کے مرتبے پر فائز تھا اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی انکار کرتا ہے اس کی الوہیت کا تو اس کو وہ مار دیتا تھا قتل کروا دیتا تھا ایک رضی السال ہیں یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی سلطنت کے اندر اللہ کی طرف بلاتا تھا ذرا غور کیجیے بات پر کافر ہے حکمران اس بات کو گوارہ بھی نہیں کرتا کہ کوئی دعوت اللہ کا کام کرے دعوت اللہ سے معنی دعوت توحید اللہ کی واحدانیت کی طرف بلانا اور وہ اکیلا دائی وہاں کام کرتا ہے یہ اصحاب الخدود کے واقعہ میں سے ہے کیا اگر کسی جگہ ایسی کیفیت بھی پیدا ہو جائے کہ جہاں اللہ کے مرتبے بس کوئی فائز اللہ کے حکموں سے باغی بغاوت کیا ہوا چاہے وہ لا لاء پڑتا ہو سختیاں کرتا ہو مار بھی دیتا ہو کیا جن لوگوں کو دعوت الا اللہ کی سمجھ آ ہے وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں یا دعوت دیتے رہیں وہ دائی اللہ کی طرف بلاتا رہا دعوت ایر اللہ دیتا رہا پتہ کیسے چلا وہ بادشاہ اس کا ایک ساتھی جو ساحل تھا جادوگر تھا جس سے وہ اپنی سلطنت کو سہارا دیتا تھا جادو کے زور سے اب وہ بوڑھا ہو گیا کہنے لگا میں بوڑھا ہو چکا ہوں بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں برا ہو چکا ہوں کوئی ایسا شخص مجھے دو کہ جس کی میں تربیت کر دوں اور تیرا وہ ساتھی بن کے رہے تجھے سہارا دیتا رہے وہ کہتا ہے ہاں ایک بچہ ہے چلو میں اس کو دیتا ہوں وہ ایک بچہ اس کو جادوگر کو دیا کہ بھی ہاں تو اس کی تربیت کر اب وہ بچہ اس سے تربیت لے رہا ہے اور تربیت لیتے لیتے جب گھر کو واپس جاتا ہے تو راستے میں اس کو وہ دائی ملتا ہے اس کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ کی پہچان کرواتا ہے حالات اور واقعات بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں ممکن ہے آپ جس ماحول میں آج ہوں ایسے ہی حالات ہوں جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کیا دعوت اللہ کا کام چھوڑ دینا چاہیے موت کے ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے اللہ کی توحید اللہ کی واہدانی کی طرف لوگوں کو نہ بلایا جائے آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ کہاں جا کر بات ختم ہوتی ہے وہ بچہ جب وہاں جادوگر سے سہر سیکھتا تھا راستے میں گھر جاتے ہوئے وہ راہ کے پاس بھی رکتا تھا اس نے اس کو اللہ کی پہچان کروائی اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اب عموماً وہ لیٹ ہو جاتا تھا تو اسے پوچھا جاتا تو راستے میں کہاں رکتا ہے تو اس نے راہب سے آ کے بیان کیا مجھے ایسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی تو بہانا لگا دیا کر مجھے وہاں دیر ہو گئی ہے وہاں دیر ہو گئی ہے خیر وہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں ایک دن وہ بچہ راستے میں جا رہا تھا ایک بہت بڑا جانور اس نے راستہ روکا ہوا ہے لوگ اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا یہ بچہ کہتا ہے ادھر سے جادو بھی سیکھتا تھا ادھر سے راہت کا है دین ہے کہتا ہے یہ جو راہب سے میں دین سیکھ رہا ہوں اگر یہ راہ کا رب مطلب سچا ہے تو میں آزمائش کرتا ہوں پتھر اٹھا کے اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہے وہ جانور مر جاتا ہے راستہ کھولتا ہے اب یہاں سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے دائی کو دعوت الا کا کام کرتے رہنا چاہیے لوگوں کی تربیت عقیدت احلیت پر کرتے رہنا چاہیے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے پتہ بھی ہو حکمران ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے کر دیں اور گمان بھی نہ کرے ایک پہلے ہی سوچ لے کہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں جس کا پتہ چلتا ہے اس کو لے جاتے ہیں مار دیتے ہیں اندر کر دیتے ہیں نہیں یار تو دعوت اللہ کو نہ چلا نہیں ایسا نہیں ہوگا اب وہاں بھی حالات اسی طرح تھے لیکن وہ دائی دعوت اللہ کا کام کرتا تھا خطرہ ہے نا آپ کو کوئی کر دے گا کچھ لیکن کیا چھپ کے بھی دعوت اللہ کا کام چل سکتا ہے نا کا حصہ حالانکہ یہاں وہ کیفیت نہیں ہے لیکن اگر ایسی کیفیت ہو بھی تو دعوت اللہ کا کام ہو سکتا ہے اب بچے نے جب اس کو مارا وہ پیچھے ہٹ گیا جانور مر گیا اب لوگوں کے دل میں اس بچے کے بارے میں چھی شروع ہو گئیں کہ یہ بچہ کسی کے ذہن میں تھا شاید یہ جادوگر ہے کیونکہ جادوگر سے جادو اس حصہ تھا راحت کا تو اتنا ہی پتا تھا کہ کے پاس ہی بیٹھتا اس کا دین کوئی اور ہے. وہ اپنے ہی دین پر سمجھ رہے تھے اب یہ بات جب اڑی نکلی تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا اندا اس تک یہ بات پہنچی کہ یہ شخص جو ہے علاج کرتا ہے وہ بچہ اب لوگوں کے علاج بھی کرتا تھا اور علاج میں طریقہ کیا استعمال کرتا تھا لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ ایک اللہ کو مان لو جو خالق ہے جو مالک ہے جس نے ساری زمین آسمان کو بنایا ہے اس کو مان لو وہ اللہ تمہیں چھپا دے دے گا یہ اس بچے کی دعوت تھی الدلیل الدلیل اس وزیر سے ملتی ہے قوی اس وزیر کو جب پتہ چلتا ہے تو یہ بچے کی طرف جاتا ہے کہتا ہے کہ میری بنا کس طرح واپس آ سکتی ہے کہتا ہے تو ایک اللہ کو مان لے یہ اللہ نہیں ہے آگے اللہ کی شرح میں بہت سارے معنے اور مہوم ہیں کہ الاح کون سے ہوتے ہیں وہ اسے دعوی کرنے والا اس منصب پر بیٹھنے والا اللہ کی کسی بھی اس صفات کو اپنے اندر لے جائے دعویٰ کر دے اس بات کا یہ ساری اس الہ کی صفات میں آتی ہیں جو بھی اس کا مرتکب ہوگا وہ الہ ہوگا اب وہ وزیر اس کے پاس آئے کہنے لگا کہ میری آنکھوں کی بلائی نہیں ہے وہ کہتا اچھا اللہ کو مان لے کہتا آ جائے گی آ جائے گی اس نے کہا اچھا میں اللہ پر ایمان لے آیا اور جب وہ اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ نے اس کی بینائی واپس لاڑی وہ بنا ہو گیا اب وہ اگلے دن جا کے وہاں بیٹھتا ہے اپنے اس بادشاہ کے پاس تو پوچھتے تیری یہ بینائی کیسے آئی اب اس نے تھوڑی سی اس کو سختی کی اس پر کرنے پر یہ پتا چلا کہ یہ مجھے اللہ نہیں مانتا یہ کسی اور ایمان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بینائی اس کی طرف سے مجھے آئی ہے اب اس پر سختی کی اس سے پوچھا یہ تجھے بات ملی کہاں سے ہے یہ بتا اب تکلیفیں دے رہا ہے اس کو وہ بادشاہ اس کو تکلیفیں دے رہا ہے مصیبت سیجن میں پھینکا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آخر وہ مجبور ہو گیا کہنے لگا کہ ہاں فلاں جو جگہ پر بچہ ہے نا جی اس کے پاس گیا تھا تو اس نے مجھے یہ کہا ہے یہ سارا اس کی وجہ سے ہوا ہے اب بچے کو بھی لے آئے بچے سے بھی تفتیش بچے کو کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہا کہ مجھے اس راہب نے بتایا ہے اب تینوں کو اکٹھا کر لیا ہے بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ مجھے تسلیم کر لے کہ میں اللہ ہوں جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کی الوہیت کا انکار کرو وہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اب دیکھیے کہ کیا جب کوئی دعوت اللہ پر کھڑا ہو اور دائی کسی کو اللہ کی پہچان کرا دے تو کیا عوام الناس سے جن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہے کیا اس کا کوئی شریک نہیں ہے کیا موت کے ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے اپنے اس عقیدے سے تنازل کر جائے چھوڑ دے اس کو کیجیے اب وقت ہے اس طرح کا آ رہا ہے اور آنے والا وقت ہے بھی عقیدہ توحید پر یہ بات جان رکھ لیجئے کہ جانیں دی جاتی ہیں جانیں بچائی نہیں جاتی ہیں یہ غلط فہمی ہے اگر کسی کے دل میں ہے تو کہ اللہ کے ساتھ کفر کر لو اور اپنی جان بچا لو اللہ کے ساتھ کفر کر لو اور اپنا مال بچا لو اللہ کے ساتھ کفر کر لو اپنی اولاد بچا لو اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر کوئی چیز نہیں بچائی جاتی ہے سب کی قربانی ہے جان تک کی قربانی ہے ہر چیز کی قربانی ہے اب اس وزیر کو بادشاہ نے قتل کروا دیا نہیں تنازل کیا اس نے اور انشاءاللہ ہم بھی نہیں کریں گے اس پر جان ہے اللہ کے پاس جنتیں ہیں یہ سارا اللہ کی واحدانیت کی وجہ سے ہے اب اس کے بعد اس راہب کو لایا گیا کہ ہاں تو تنازل کر اس بات سے نہیں راہب کو بھی قتل کر دیا کیا عوام الناس ادائی دعوت اللہ کے میدان میں کھڑے ہونے والا اس پر تکلیف آئے تو وہ بھی نیچے گر جائے یا جان دے جان دے توحید پر کوئی نہیں کمپرومائز نہیں ہوتا اللہ کی وحدانیت پر اب اس بچے کی باری آئی بچے کو کہتا ہے کہ یہ زیادہ فساد ڈالنے والا ہے ایسا کرو اس کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے اوپر اور اس کو اوپر سے جا کے نیچے گراؤ دیکھیے جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اللہ مصیبتیں بھی ڈالتا ہے اس کو آزماتا بھی ہے جس کو کہتے ہیں اللہ مدد بھی کرتا ہے یہ اس کی منشا وہ جانتا ہے جیسے وہ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے کیونکہ ہم مخلوق اس ہیں نہیں وہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے بعض اوقات وہ دنیا میں تمکن دے دیتا ہے مومنوں کو مسلمانوں کو کہ وہ اللہ کی حدود نافذ کرتے ہیں بعض اوقات اللہ کی فیصلہ کرتا ہے ان کو اپنے پاس لے جاتا ہے کسی اور سے یہ کام لے لیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے مہر ہمارے پاس نہیں ہے نہ کسی اور پر ہے یہ وہ جانتا ہے لیکن ہمارے اوپر دعوت ہے عید واجب اور فرض ہے کہ لوگوں کو توہین کی طرف لے کر آنا ان کو کھڑے کرنا مضبوطی کے ساتھ اب وہ بچے کو بھیج دیتے ہیں پہاڑ کے اوپر وہاں کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ جو ساتھی ساتھ گئے ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور یہ بچہ بچ کے واپس آ جاتا ہے اللہ اس کو بچا کے لے آتا ہے کہتا میں آ ہوں کہتا اچھا پھر بھیجتا ہوں اس کو سمندر میں کہتا ہے لے جاؤ اس کو سینٹر میں جا کے درمیان میں جا کے اس کو کشتی میں کے کے اس کو ڈبو دو وہاں جا کے. یہ واپس نہ آئے وہاں گیا جب آ تو وہ دوسرے لوگ ڈوب گئے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا اور یہ واپس آ پھر اب وہ بادشاہ کو کہتا ہے بات سن دیکھو یہاں امنی شکل کے کام عقیدہ توحید اللہ نے کتاب عزیز میں یہ جو سارے واقعات بیان کیے ہیں نا جی یہ نصیحتیں ہیں یہ ایسے نہیں بیان کر دیے گئے ہیں کیا ضرورت سے اللہ کو بیان کرنے کی بتانے کی محمد رسول دی ہیں سیدھی سیدھی شریعت ہمارے لیے آ جاتی ہم اس پر عمل کر لیتے پرانے انبیاء کے واقعات بتانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے نیک و سالحن کے کسے بنانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ وہ سارے عقیدہ توحید پر تھے اللہ کی وحدانیت پر تھے اللہ کی واحدانیت پہ سب کی اتبا ہے انبیاء اور رسول سب ایک ہوا کرتے ہیں اور سب کی دعوت پورا پر تھی اور سب کا یہ منحصب کی عبادت کی طرف لاتے تھے اور ان تواغیت کا کفر اور انکار کرواتے تھے کیونکہ اس معاملے میں دعوت عید اللہ ایک چیز سب سارے امبیا حسول کی اب وہ بچہ بادشاہ سے کہتا ہے دیکھو یہاں جس کو دین کی سمجھ آ جائے نا پھر وہ گھبرایا بھی نہ کرے ذرا برابر, برابر بھی یہاں تعلق باللہ ہے اصل میں ہوتا ہی ہے کہ دعوت الا اللہ کے میدان میں کام کرنے والے اور عام جو لوگ ہوتے ہیں جن کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے وہ اس سمجھ کو اس کے پاس اکتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے بس ٹھیک ہے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق باللہ بھی کمزور ہوتا ہے نہ اذکار کرتے ہیں نہ کتاب اللہ کی تلاوت ہے نہ دین کے ساتھ تمسک ہوتا ہے صرف یہ ایک لیبل لگا لینے سے سارا کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کہتا ہے چوبیس گھنٹے میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو اللہ سے محبت کتنی ہے اللہ آپ سے آپ پھر کتنی محبت کرے گا اسی بنا پر ہوگی تو یہ اندر ایمانیات کو مضبوط کرتی ہیں یہ باتیں جب ہم اللہ سے تعلق رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں دعائیں یاد کرتے ہیں سارف کو مانا ہے کہ اللہ سے تعلق مل ہے اس میں ہماری کمزوری ہے بہت زیادہ کمزوری ہے ہم معاشرے میں گھول مل جاتے ہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے معاشرے کے سارے اثرات ہم پر ہو جاتے ہیں ہمارا اثر کوئی نہیں لیتا اب وہ بچہ بادشاہ سے کیا کہتا ہے کہتا ہے بادشاہ تم مجھے اس طرح نہیں مار سکتا اس کی ترتیب اور ترکیب بھی میں جسے تجھے دیتا ہوں بتاتا ہوں دیکھو کیسا ہے؟ کہ وہ اس کو اللہ کے لیے مارنا چاہتا ہے نہیں مار سکتا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ترتیب بتاتا ہوں اور اس ترتیب کے اندر بھی جو بتا رہا ہے بتا رہے ہیں دیکھیے کیسی دعوت عید شکی ہوئی ہے اللہ کی کی طرف کہ موت کا آخری لمحہ ہے لیکن اس میں بھی وہ دائت چاہتا ہے کہ اللہ کی باہدانی جائے لوگوں تک جان کی پرواہ نہیں ہے دیکھو خود بتا رہا ہے کہ مجھے اس طرح مار لیکن اس کے پیچھے بھی کیا ہے کہ یہاں سے دین پھیلے گا اسلام نکلے گا اللہ کی واہدانیت آئے گی وہ کہتا کیسے کہتا تو ساری قوم کو جمع کر دی. جیسے یوم دن یا تہوار کوئی اس طرح تو جمع کر لوگ جمع ہوتے ہیں جمع کر لیں پھر کہتا میرے تیروں میں سے ایک تیر لینا اور مجھے سامنے باندھ دینا اور تیر چلاتے ہوئے کہنا بسم اللہ کے بحادر غلام کہ میں اس تیر کو مار رہا ہوں اس غلام کے رب کے نام پر یعنی اللہ کا نام لے کر جو اس قرآن کا اللہ ہے کیونکہ وہ تو اللہ وحدہ بہادر اللہ شریف کو مانتا تھا نا کہا یہ ساری قوم کے سامنے پکار کر یہ بات کہ مجھے تو تیر مارے گا میں مر جاؤں گا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تو یہ تو آسان بات ہے کون سی ہے اس نے ساری قوم کو جمع کر لیا اس کو سامنے لگا دیا تیر نکالا سہم میں سے اس نے اونچی آواز سے یہ پڑا اور تیر مارا اس کو بچہ مر گیا اور قوم کیا کہتی ہے کہتی ہے ہم اس بچے کے رفر ہی مان لے آئے کیونکہ بادشاہ نے کیا کہا تھا اپنی الوہیت کا انکار کیا اور اس بچے کے رب کی الوہیت کو مان لیا میں اس بچے کے رب کے نام پر اس کا مطلب کوئی اور رب ہے اللہ تھا یہ قوم کو پتہ چل گیا اللہ نے ہدایت دینی ہوتی نا بعض دفعہ معمولی سر کو ذریعہ بن جاتا ہے وہ قوم ایمان لے آئی اب وہ کہتا ہے تم ایمان لے آئے ہو مجھے اللہ ماننا چھوڑ دیا ہے حالانکہ بچہ پود ہو گیا چلا گیا اللہ سوال شہید ہو گیا لیکن دعوت عل اللہ پھیلا گیا لوگ ایمان لے آئے اب یہاں سے کیا ہے کیا کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے دعوت عل اللہ کے لیے اپنی جان پیش کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کر سکتا ہے جہاں سے دعوت پھیل رہی ہو اسلام کا تحفظ ہو رہا ہو مسلمانوں کی حفاظت ہو رہی ہو اللہ کی وحدانیت کی حفاظت ہو رہی ہو کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کے لیے خود تعین کر کے پتہ ہے موت سری ہے یہاں جان جائے گی تیر لگے گا جان جائے گی کوئی شک والی بات نہیں ہے اس کو خودکشی نہیں کہا جائے گا اس کو کہا اللہ کے راستے میں جان دی ہے کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے محمد رسول اللہ وسن نے بتایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خود جگہ تعین کر کے وہاں اپنی موت دے دینا جان دے دینا خون بہا دینا اس کو اللہ کے راستے میں کہتے ہیں گئے خون گیا ہے خون بہا ہے اب وہ قوم مسلمان ہو گئی بادشاہ نے حکم دیا ایسا کرو ہر گلی کی نقط پر ایک کھندک کھود دو اور جو اس بچے کے رب پر ایمان لائے اس کو اس کندک میں پھینکتے جاؤ جو اس کا انکار کرو اس کو چھوڑ دو جو مجھے اللہ مانے مسلمانوں میں اس کو چھوڑ دو جو اس بچے کو ایمان لائے خندق بھرتی گئی ایک ایک عورت جس کے کے پاس ایک بچہ تھا چھوٹا وہ آئی. اس کے اندر اس اندر کو گرانے لگے بچہ ہے نا چھوٹا ماں کتنی بچاری ہوتی محبت بچے چھوٹے کے ساتھ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن بچے کا تھوڑا ہے بچہ تو نہ جائے ہوتا ہے ماں کے ساتھ اب وہ خندق کے اندر اس نے گرنا ہے تو دل میں تھوڑا سا بچے کا خیال آیا بچہ مح کے اندر ہے بچے چھوٹے گود والے دودھ پیتے بولتے نہیں ہیں بچہ بولتا ہے ماں تو کامیاب ہے لگا دے چھلانگ ماں نے چھلانگ لگا دی ہاں اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی توحید پر جانیں بچائی جاتی ہیں اور بھائیو دنیا کی بات نہیں ہے اللہ نے مہ سے اس بچے سے کہلوایا بچہ بولتا نہیں ہے اللہ نے کہلوایا کہ میرے راستے میں جان دے دو یہ میری واہدانیت ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کہہ رہا ہو یہ عورت تھی وہ کمزور ہے دو عورتیں ہوں تو ایک مرد بنتا ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے یہ باہر ہیں لڑنے والے ہیں مالے غنیمت لانے والے ہیں سوچیے ذرا عقیدہ توحید اللہ کی واہدانیت پر دعوت عید اللہ اس پر آنے والی تکلیفیں اس پر موتیں پھر آن بیٹھا ہے ایزی ہے جس دن اپنی عید منا رہے ہیں اس نے کہا موسا تم بھی آ جاؤ تم بڑے جادوگر لگتے ہو اور اپنے شاہروں کو بھی بلا لیا میدان سج گیا ہے اب وہ شاہر جادوگر وہ کہتے ہیں ہم پہلے پھینکیں گے تم پھینکتے ہو کہا تم پھینکو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سوٹی رسیاں سی پھینکی وہ ایسے لگے جیسے وہ سانپ ہیں چلتے پھرتے اب موسا علیہ السلام نے اپنا جب وہ اصا پھینکا تو سوبان اجھا بن گیا اور ان کو کھا گیا اب وہ جادوگروں نے کیا کہا اس وقت آ من تو پھر بہار ہونا وہ موسا دیکھیے ذرا توحید کا اقرار کہاں ہو رہا ہے اب یوم الزینا کے دن فرون جو معروف ہے کہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اللہ رب اسے خود تاغوت کہا کتاب شاہد ہے موسیٰ سے کہا تھا اللہ رب الب عید چلو اس فرون کی طرف بہت بڑا تاغت ہے اللہ نے اس کو تابوت کہا اور اس تابوت کی مجلس کے اندر وہ بیٹھے ہیں اور سارے اس کو کہہ رہے ہیں پہلے آس سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں اپنا مقرب بنا لو گے اگر ہم آج جیت کے یعنی ہاں تم میرے مقرر میں سے ہو گئے مورمرا میں سے ہو گئے اب انہوں نے کیا کہا وہاں جو کہیں کسی جگہ کسی پوسٹ پر ہو نہ ان تواغ کے پاس بھی وہ بھی اللہ کی واحدانیت کو تسلیم کر لیں کیونکہ اللہ کی واحدانیت میں ہی چھٹکارا ہے وہ سمجھیں گے شاید تواغد کے نیچے سے نکل کر جان چلی جائے گی کوٹ مارشل ہو جائے گا پکڑے جائیں گے ایسی کوئی فکر نہ کرو وہ دیکھو وہ کھڑے تھے سامنے انہوں نے کیا کہا کہ ہم ہارون اور منہ کے رب پر ایمان لائے تو آگے سے کہتا ہے نہ اوپتی نہ عیدیہ کم و ارجولا کم نہ اجمعین نہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا ٹانگیں کاٹ دوں گا تم سب کو میں سولی چڑھا دوں گا کہتے ہیں ہم اپنے رب کی طرف واپس چلے جائیں گے کیسا ہے اللہ پر ایمان اللہ کی شناخت ہمیں ہے اسی طرح تھوڑا سا نا جب آیات پڑھا کریں اس پر رکا کریں تھوڑا سا،, تھوڑا سا رک کے نا ان پر غور کیا کریں کہ یہاں کس کی پہچان ہو رہی ہے ہے کوئی دنیا کے اندر باقی رہنے والا مطلب وہاں خود سوچ لیے یہاں رکے نا تھوڑا سا رک کے سوچیے کیا میں نے یہاں دائمی رہنا ہے کیا مجھے پتا ہے کہ یہاں سے میں باہر نکل جاؤں اصل میں نا ہم سوچ سے فکر نہیں کرتے ہیں ہم واقعات پڑھتے ہیں لیتے ہیں باہر جا کے دو دو کی مجلسیں جمع ہوتی ہیں اس میں ایسی دنیا داری کی پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں اللہ ہی جو دائی کا درس ہوتا ہے وہ سارا خراب ہو کر چلا جاتا واپس باتیں اس کے اوپر اور چھا جاتی ہیں کیا کھڑے ہو کے اس بات پر فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں اب دیکھیے سامنے فیرون مجلس اس کی پوری ہے کا دل اس کے بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ کرنے والے تلواریں چمکتی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف واپس چلے جائیں گے لیکن تجھے نہیں مانیں گے اللہ اللہ وہی ہے جو موسا ہارون اور موسا کا رب ہے وہ ہمارا اللہ ہے وہ بھی ہمارا رب ہے کیا اللہ کی واحدانیت کو جب قبول کر لیں تو سختی کی وجہ سے کی وجہ سے تنازع کر جائیں, جائیں نیچے ایسا نہیں ہوتا بھائی جان یہ بات یاد رکھ لیجیے یہ آج ہمیں شروع سے لے کر آخر تک ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جان بچانے کی باتیں کی جاتی ہیں مسلحتیں بیان کی جاتی ہیں اس سے ڈریے کہ یہ نیا شوشا آج ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے کہ عقیدہ توحید کی دعوت پر جو تیار بھی ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے جاؤ نکلو جا کے دھماکے کرو مارو لوگوں کو قتل وارت کرو لیکن ہم کہتے ہیں پہلے اس عقیدے کی نا اللہ کے لیے جان دینا اللہ کے مقابلے پر کسی کو نہ ماننا اللہ ہی ہمارا رب ہے وہی وہ خالق ہے وہی وہ مالک ہے حکم بھی اسی کے ہیں یہ ساری مخلوق اس نے بنائی ہے اور ساری مخلوق پر حکم کرنا اسی کا حق ہے ورا یو شریف کو بھی حکم یادہ اس کے حکم میں بھی اس کو شریک نہیں ٹھہراتے چلے جائے کہ کسی اور کا ہی حکم آ جائے ہم شریک بھی نہیں ٹھہراتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں یہ لب لباب یہ تھا ہماری اس بات کا کہ عقیدہ توحید کی ہی دعوت بنیادی دعوت ہوتی ہے یہ جو ہم مسائل کی دعوتوں کو ہم نے توڑ فوڑ کا سلسلہ بنایا ہوا ہے اس کو ذرا چھوڑ دیجیے یہ جو مسائل کی دعوتیں ہیں یہ بنیادی اصول دین کی دعوت نہیں ہے جس پر ہم نے علیحدگی کی ہوئی ہے سب سے یہ اصول کی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت اس کو چلائیے لوگوں کو اس پر کھڑا کیجیے اس سے جسم تخر اور پاک ہو جاتا ہے ساری نجاتیں باہر نکل جاتی ہیں اور جس کی یہ نجاتیں نکل جائیں گی وہ پیور چیز ہی پھر لے گا پھر کتاب و سننا کی طرف ہی رجوع کرے گا آپ دیکھیں گے جن کو توحید کی سمجھ آ جاتی ہے وہ جب بھی کریں گے کال صعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے نہن والیم یہ ہمسلف صحیح ان کے منہج پر ہیں ہم کتاب اللہ سنت رسول برآمد کرنے والے ہیں تو اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت اس پر جانے دی جاتی ہیں جانے بچائی نہیں جاتی ہیں اور دعوت ہے عید اللہ کا کام ہر دائی کے ہے در اور خوفنا اس میں کھایا کرے یہ عقید بنیاد ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو اس دعوت کو عقیدۂ توہید کی دعوت کو سمجھنے کی توحیقی کا فرمائے اقول حاضر مارے ہاں جی یہاں صرف پہچان ایک اور ہے جو ایک باقاعدہ درسو کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ الہ یا وہ جو رئیس کھڑا تھا اس وقت جو بادشاہ کھڑا تھا وہ کیا کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں کیا وہ کہتا تھا مجھے سجا کرو یا وہ اس بات کا دائ تھا کہ یہ جو جتنی مخلوق ہے اس کے لیے امر اور حکم میرا ہوگا یہ زندگی جو گزارے گی یہاں حلال اور حرام لے گی یہ مجھ سے لے گی ہاں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس علاقے سفٹ ہیں جس کے مقابلے پر یہ سارے کھڑے ہوئے تھے یہاں پہچان ضرور کرنی ہے کہ ہمارے ہاں جس زمانے میں ہم موجود ہیں یہاں جو ہمارے ہاں حکمران بیٹھے ہیں جو اللہ کی کتاب سے حکم نہیں کرتے ہیں کیا اسی زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں بالکل آتے ہیں کیوں کہ یہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی مخلوق پر اپنی طرف سے جو حلال اور حرام تعین کرتے ہیں اس پر مخلوق کو دعوت دیتے ہیں جو اپنے ضابطے اور قانون اور نظام جو اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے اس مخلوق نے خود بناتی بھی ہے چوڑوں سے بھی لیتی ہے اور یہ اللہ کی اس مخلوق پر نافذ بھی کرتی ہے یعنی مستقب کس چیز کے ہیں اللہ کے کالوں کو بدلی کرنے کے بھی اور جو اللہ کے کال کو بدلی کر کے جو اپنے کال تیار کیے ہوئے ہیں وہ پھر اللہ کی اس مخلوق پر نافذ بھی کیے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے کہتے نہیں یہ حلال ہے اللہ کہتا ہے یہ حلال ہے کہتے نہیں یہ حرام ہے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں تو گویا کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی دعویٰ کرتا ہے وہ زبان سے یہ لفظ نہ کہے کہ میں اللہ ہوں اس کی جو صفات اپنے اندر لیے بیٹھا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر لے لیتا ہے تو بویا وہ الہی ہے مانے یا نہ مانے زبان سے اقرار کرے کرے یا نہ کرے. جب ایک چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے گا تو زبان سے اقرار وہ کرے نہ کرے جب شہود اس پر آ جائیں گے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے وہ مانے یا نہ مانے یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ مانے اس پر شہود ہوتے ہیں کتاب و سننا دلیل ہوتی ہے جب اس پر فٹ ہو جاتی ہے تو وہ برابر ہے تو یہ آج ہمارے ہاں جو توحید جس کا فقدان ہے جس کی طرف زور ہی نہیں گیا ہم اسے شرک سمجھتے نہیں ہیں یہ ہمارے ہاں جتنی عدالتیں بنی ہوئی ہیں جو کورس ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں یہ حکم جو بنے ہوئے ہیں ورنہ حصہ نہیں آتی کہ یہ شرک باللہ ہے النسرا یزمون کب لے یہ سارے تواغف ہیں ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سارے تواغف ہیں مقابلے کے اندر اللہ جو جاتے ہیں لوگ بول رہا کہ ہم میں بھی جاؤں گا تو میں شرک کروں گا کہ اللہ کو چھوڑ کر میں مخلوق سے فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں غیر اللہ سے اپنے بھی فیصلے سے میں جا کر بھائیوں اس پر کھڑے ہو جاؤ یہ توحید ہے یہ دعوت بڑی سخت ہے اس پر تو انبیاء کو نکال دیا گیا کریوں سے مدینوں سے ڈنڈے مارتے تھے گھر والے نکال دیتے تھے باپ کہتا تھا ابراہیم باپ سونگ اگر توں نے مجھ سے یہ دوبارہ یہ دعوت اس کی باپ کی نہ لا تمنا میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا یعنی باپ بیٹے کو یہ الفاظ کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کس مسئلے پر یہ اسی مسئلے پر تو اس لئے یہ اللہ کے مقابلے پر یقین کیجئے کہ اللہ کے مقابلے پر کسی اور تحکم الاشری کو ہم کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ اللہ کی واحدانیت ہے ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا وقت جو موجود ہے جس پر علماء بھی خاموش ہیں ساری عوام الناس خاموش ہے ہی نہیں کرتے ہیں نہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے کہتے ہیں جی ہاں ہمارے پاس تو پھر سلسلہ یہ اور کچھ نہیں ہے اچھا کسی کے پاس کوئی اور ذریعہ سبب نہ ہو تو پھر شیر کر لینا بھی جائز ہے اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کہتا ہے شرک پر نہیں کرنا جان دی جاتی ہے یہ کہتے نہیں یہاں تو مقابلے پر ہے ہی کوئی نہیں لہذا شرک جائز ہوا کوئی ہے ایسی شکل جس پر اللہ نے اجازت دی ہو کہ شرک جائز ہے اب میری کمزوری ہے یا آپ کی کمزوری ہے کمزوری آپ نے جانا ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری کمزوری ہے لیکن کمزوری کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کو جا کے کہیں کہ جائز ہے کمزور میں ہوں جان میں نہیں دے سکتا کھڑا میں نہیں ہو سکتا لیکن لوگوں کو بھی کہتا ہوں جاؤ چلے جاؤ نہیں ایسی بات نہیں اس لیے اس بات کو نا جی آم کیجیے لوگوں کو بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں نظام اور سسٹم چل رہا ہے جس ہم قانون اور دستور کہتے ہیں ہمارے ہاں جو یہ اسمبلیاں ہیں یہ عدالتیں ہیں ساری یہ اللہ کے حکموں کے مقابلے پر مخلوق کا بنایا ہوا نظام اور حکم ہے گویا کہ اللہ کے حکموں کو بدلی کیا ہوا ہے اللہ کہتا ہے چور چوری کرے دو سال سے دو کیا قانون ہے ہمارے ہاں اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹو جو چور چوری کرے ہاتھ کٹو تمہارے ہاں کیا کروں گا اس کو دو سال سزا دو قول اللہ بدلی ہے کہ نہیں اللہ کہتا ہے جو شادی شدہ ہو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کرو کہتا ہے جو شادی شدہ زنا کرے نا اس کو دس سال سزا دو اللہ کا قول بدلی ہے نا ہے اللہ کہتا ہے سود حرام ہے کہتے ہم لائسنس دیتے ہیں کھولو بینک کھلے ہوئے ہیں نا اور کس کو کہتے ہیں حلال کیا ہوا یا حرام کیا ہوا جاؤ حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے گی کھڑے ہو کے جا کے بینک کیا کرو میں نے اس کو کھولنے دیتا یہ اللہ نے حرام کیا ادھر اندر چل اس کا مطلب حلال ہوا نا پھر ان کے ہاں اللہ کہتا ہے زنا حرام ہے فاحش حرام ہے کہتے ہیں ہم لائسنس دیتے ہیں اور انڈی خالے کھلے ہیں سارے جاؤ کیا کال اللہ کے بدلی نہیں ہے ہمارے ہاں غلط فہمی ہوگی ہے عام بچے ہیں بےچارے کہتے ہیں کہ ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا وہ لا الا اللہ پڑھتے ہیں جان یہاں مسئلہ لا الہ الا اللہ کرنے والوں کا ہی ہے دیکھو جب اللہ رب العزت کتاب عزیز میں کہے کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق حکم نہیں کرتے ہیں تو وہ دار اسلام سے خارج ہیں وہ کافر ہیں کیا اللہ نے کافروں کو ہی دوبارہ کافر کہنا تھا کیا مشرقی ہیں اللہ کی کتاب سے حکم کریں گے یا دوسرے لوگ اللہ کی کتاب سے حکم کریں گے تو اللہ ان کو کہے گا نہیں, یہ مسلمانوں کے لیے تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد اگر وہ اللہ کی شریعت سے حکم نہیں کریں گے اللہ کے حکموں کو بدلی کر کے دوسرا نظام اور سسٹم لے آئیں گے یہ ان کے لیے ہے تو اس لیے ہمارے یہاں جو حکمران بیٹھے ہیں ان کا کوئی اعتبار اعتماد نہیں یہ اسلام سے فارگ ہیں بالکل اس پر دو ٹوک ہے اللہ حضر اجل موجود ہے اس پر ملم یکم بیمہ انض افا علاءم القافر جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں اب کوئی بھی شاید کو بدلی نہیں کر سکتا بھائیو بات سنو کوئی کہہ دے ملم یکم ویما انضم المسلم بدلی کر دو نہیں ہمت ہے بدلی کر دو معاشرے کے لوگ ہیں پاکستانی ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ماریں گے دبائیں گے بدلی کر دو تو یہ آیت بدلی نہیں ہوگی آیت بدلی آ وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے خون چلی جائے جان چلا جائے جان چلی جائے خون چلا جائے مال چلا جائے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جاتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو سمجھ تو اپنی کباب